سیدی یا حبیب اللہ صلاح سلام علیک سید رحمت اللہ عالمین وال صحاب یا سیدی, یا رحمت وعلا یا سیدی یا محمد رسول اللہ سونا دل دماغ زبان <قس pc _> <قس كلا> صدقہ ای دار خدا وسلم بارہ رب الف محفل ہے نے سامنے جتنا پور بلا لا مین کریم ہویا جس موضوع کلام کرنا میں دو کرنا ان شاء اللہ جی فضول اور بےکار نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ فکیران سے جوڑے دوستو میں جنابر سب پہلے حفاظت عقیدہ موضوع جیسے حفاظت عقیدہ کے حوالے دینا گل کرانگا اور اس تو بعد پھر محمد محمد پکندے گزر گئے جناب رانی میری گفتگو توجہ سمان سنمان ہے دوستو عقائد ہے سنیت کا جڑا درخت ہے اس لیے اس طرح لگتا جیسے گن نہیں لگتا لگ لگ درخت لگ گیا اگر فقیر پانی لا ہوں دے، ایک گر چکے دے. مگر گرے گا نہیں ہر زمانے کے اندر رب العالمین لمیس لوگ پیدا فما درے گا جہ ہر میدان کے اندر ہر آئے گی تو موٹی جی بات سمجھانا چاہنا امید بڑی خوی ہے اگر اس گا جناب نے جیون چکیا دماغ محسوس رکھا, دماغش محفوظ رکھا امید بڑی خوی ہے کہ کوئی گمراہ کرنے والا بندہ گمراہ نہیں کرتا امید بڑی خوی ہے عقیدے کی حفاظت کے حوالے یاد اگر نہیں کرد نہیں کر پتا ہونا چاہر پتا ہے جہاں بھی اس وقت گمراہی گل کر بےمانی کی گل کرتا ہے شیتنت فلا بد مذہبیت فلا سامنے اللہ تعالیٰ قرآن سے نبی علی سلاد اسلام کے فرمان ہوجید آزاد پڑ پڑ کے سنیا نو گمراہ کی کوشش کی جاتی کہ غائب سی حالانکہ اللہ تعالیٰ نہ میرے کو رب کے خزانے نے نہ میرے کو قدرت ہے نہ اختیار ہے نہ میرے کو غیب ہے تو دے ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہے آزاد آدھی سے مبارک کر کے انہ دا غلط مطلب غلط معنا مفہوم پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا ہوں جمی آیا ساری آیات آدھی سے مبارک محفوظ رکھنا فلانی آئے تھے فلانا مانا ہے فلانی فلانا تھے غلط تھے فلانا مانا صحیح ہے دے بس کا روگ نہیں آم سادے دا بس کا روگ نہیں ہے نٹ کا زمانہ ہے برائی دا, دا دور دور ہے ہر پاس گمراہی گمراہی پھیلی ہوئی ہے کوئی کس طرح کی گمراہی فیلا رہا ہے کوئی مسلمان نہ کی گمراہی فیلا رہا ہے اپنے ایمان بچاخروک ہوتے ہیں ادیس سن کے سوچی پی جانے کوٹ نہیں ہوں بانی نہیں ہوں مگر سوچی پی جانے نے مولا کا قرآن ہے مولا کا قرآن ہے نبی کا فرمان ہے سدا قیدا کچھ ہے رب قرآن کچھ ہو رہا ہے سا کچھ ہو فرمان کچھ کر رہا ہے اس رکھنا دماغ کے اندر محفوظ رکھنا انشاءاللہ شاء اللہ نظیز کوئی گمراہ کرنے والا ہوسم خدا دی کر کے آنا ایک جہلم دا مرزا محمد علی ہوئے بڑا کمینا ہے بڑا خبیس انسان ہے بڑا لانتی انسان ہے، انج لگتا ہے، حرام ہے، رب کے حضرت ہے نہ میں بابی ہاں نہ مسلم نام, نام تے تے کتابی ہاں پر میں دس دیا گا واضح کر دیا گا اللہ بہت شریق مولا دے صدقہ یاد رکھ لو ربیان یا نہیں سمجھ رہا ہے؟ اور رہی گل سمجھانا چاہنا جناب را نے سامنے رکھنا چاہنا غور نال اس بات کو سنو ابو شریف دی حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف دی روایت ہے غور نال سنو حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہائے ہائے اسلام دے شیر جنہاں دا نام تے سینے دے اندر ٹھنڈ پے جاندی اکھاں دے اندر پیدا ہو جاندی ہے قسم خدا دی کر کے انا اوئے صداویں مسلمان ظلم و ستم دا اند دا گرم کرے کہ نہ آوے اکھا وی سڑ جان تے دل وی سڑ جا وے خدا دی کر کے انا میرے محمد مصطفی دا غلام نہیں ہو سکدا جڑے محمد مصطفی دے غلام ہوندے مہرے علی ورگے ہون پیو سلطان ورگے ہون سلطان صلاح الدین ایوبی ورگے ہون اج وی انہاں دا نہ اندر ٹھن پہ جاندی تو پتہ لگ جائے اگر عزت ملتی ہے کسی کافر دے بوائے تو نہیں ملتی اگر عزت ملتی ہے محمد مستفا دھروا دی تو ملتی ہے حضرت عبد اللہ آپ سرکار دی منکرین تقدیر دا ایک ٹولا آیا ایک گمراہ ٹولہ آیا گل یاد کرنا جہن دل دماغ محفوظ کرنا منکرین تقدی ٹولہ آیا یہ کیڑا ٹھولا ہے گا کہ دنیا کام ہو جائے خبر نہیں آتی پہلو رب نی ہوں جدو دنیا کے اندر کوئی کام ہو جاتا ہے ادو رب کو پتا لگتا ہے ادھر رب نوم ہوں ادھر رب کو خبر آتی ہے پر سونے جماعت ہاں سا فیدان ہے خدا دکھ کر جو کچھ ہو ہے جو کچھ ہونا قیامت تک قیامت بعد تک قائنات کا کوئی ذرہ ایجدا نہیں ہے جلم علم رب لال امین جلا مجھل کریم نزل درد نہ ہوناات میں سرے سرے یا یاد کرانا چاہنا ذہن نشیس کرانا چاہنا دعا کرو کہ وہ گل جنابروں یاد ہو جاوے اور دل دماغ بیٹھ جائے اے منکری نے تقریر دا ٹولا حضرت سمجھایا بڑی سمجھایا بڑے دلہل سمجھایا انہاں نے ساری گلا قبول کی ساری سارا گلا قبول کرنے بعد آخر تکا پیش کیا پیش کیا ایک اتراج کیا اپنا الجھن کا اظہار ہر شہر علم رب سونا ازل کے اندر ہر شہر جانتا پر سانو ایک جگہ دے شا پتال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مزید فرقانے امید سمجھنا سونے سمجھنا میرے لفظات اس گل یاد کر لوگ گا انشاءاللہ لجیز دیتے لگے. اللہ نجیز کسی جگہ گمراہ نہیں ہوگیا اللہ کے فکیران سرکار فائدہ ایک, سوال پیدا ہوتا ہے. ایک پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کئی ایج دیا ہے اور ہیں کئی ایج دیا ہیں جنہ دا لفظی ترجمہ لفظی ترجمہ لفظی ترجمہ لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے کہ رب مخلوق ہے اللہ دی درپیش جس طرح کی قرآن مجید ہے چوتھا سپارہ میرے سامنے سورت عمران ہے ایک سو تے جنابے والا بطالی آیت شریف ہے اللہ رب نے فرمایا وَلَمَّا اللَّهُ الَّذِينَ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ترجمہ پیش کرملابلا بھی ہے حالے تک نہیں یاب نے یا اللہ حالے تک رب نے جانیا نہیں حالے تک رب نو نہیں ہویا حالے تک رب نو خبر نہیں ہوئی رب ہال تک رب نو اطلاع نہیں ہوئی اللہ جہدو منکمیا تو آٹے بھی محنت کرنا لے کوشش کرنا لے جہاد کرنا لے کھیڑے نے تو سبر کرنا لے کھیڑے نے اس طرح دی انہاں نے ہو آیات وی پیش کیتیاں کہ لج پال انہاں آیات تے بالکل با دے شبہ پہر رہیا ہے بلما دا معنی ہے حالے تک نہیں حالے تک نہیں بالکل بغیر یہی معنی ہے اس دے اندر تبرابر بھی شک و شبہ نہیں ہے بلما دا ہوندہ ہوندا ہے حالے تک نہیں یا علم جانیا اللہ اللہ تعالی نے حالے تک نہیں جانیا او سنوں جس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی آپ اپ دے سامنے گل پیش کیتی گئی عرض کیتی اون عبد کی بارگاہ کے اندر گل پیش کی گئی سنیا جائے اور اس بعد کا جواب سنیا جے اس جواب نو اپنے دل دماغ محفوظ کر کے آپ <ادت دی Wow> نے آپ نے فرمایا قرآن کی آیت ارض کی قرآن اللہ آیت ہے فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے جاگ کے سنیا جائے فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے ایک آیت میں یہ خوران کی آیت ہے یہ تو پتا لگتا ہے یہ تو خبر ہوں یہ ربل آویل جدو کم ہو جاوے باد پتا لگتا ہے پالوں پتا نہیں لگتا حضرت عمر بن رضی اللہ ختہ لا لو آپ نے تو جی سنیا آپ نے فرمایا اس آیت کی تفصیل بعد کرا گا اس پیش کرا گا اس آئے وضاحت کو نبی دے صحابہ دے کول زیادہ سی وہ خوف خدا زیادہ یا نبی دے صحابہ دا زیادہ ہے وہ تڈے دل اندر اللہ تعالیٰ خوف زیادہ ہے یا نبی دے صحابہ دے زیادہ زیادی کرنا بھی وام بھی بلند کا کردار بھی بلند سیرت بھی بلند دی سوچ بھی بلند خیالات بھی بلندات بھی بلندرات بھی بلند سونے ہدایت کا روشن مینار ہے آپ نے فرمایا وہ لوگ میرے دربار چار لو ایڑھ پڑھ کے میرے سامنے شوبے پیش کرنے آیات نو نبی صاحبا نے پڑھے نبی یار نے نہیں کرتا لگتا ہے تعلق قرآن سمجھیا غلطی لگ گئی مانا وہ ہی صحیح ہے مانا اہم گا جہاں نبی کٹ گئے نبی سوات کر جواب دی کے آیات کرفی ترجمہ گمراہ نبی صحاب بھی پڑے اور نبی سچے گلام سوبت <سلام> چ بیٹھنے والے نے بھی پڑھیا ہے مطلب نہیں کٹیا تو یہ تو پتا لگتا ہے ربلا نوی نیمایا ہے سونے ترما دے میں یہ تو پتا لگتا ہے نبی لڑ رہی ہے چلیا تخ نبی یاد رکھنا جی یہ آیت تھی بابے مہرے علی بھی پڑھی بابا مہرے علی فرما ہے کوئی مثل نہیں بولن چپ کر میرے والی چاہیے سجنة بنيو اينا دردنا وخلال سبحان الله وہ سچنا در ویخ جدو تیر سامنے کوئی قرآن کی آزاد پڑھ کے قرآن مجی آزاد پڑھ کے کوئی گمراہ کرالا ہوئے ان پر سنا دیتا کر جھلیا بہت گلانا پر یہ آئے پڑھ رہا شیرے پانی بھی پڑھیے تار کو لفظ شہرے پانی ورگی نے میرے علی وڑتا چکھ کے یار کے لبا چ وجونا سجے نظر سبحان اللہ وہ سونے میرے والی ہوبانی ورگے ہوابے فرید ورگی ہوگلوں کے کول شہ خل قرآن ہو گئے شہ خل ہدیس ہو گے بڑے بڑے جنابے والے علم رکھ والے ہو گے پر یاد رکھ ل بابے گا تبریانی جاڑ لو وہ سادہ خوش پاخ میرا ممبر چڑھ کے نظر بلاد اللہ ہی کا خرد لاتا حکمی سال فرمایا میں پوری کا جی جاتا ہے کہ نبی کچھ نہیں میرا گا تو میرا منبر سے چڑھ کے کیوں فرمایا پوری کہنا تا وہ جی تلی تیرہ دانا دیکھا جا سجنا جی نبی کول خزانے نہ ہوزانے مالک نا ہونا کیر یہ فرما محمد کہریال مول کی نریو نہیں فرمائی نے محمد دریا دل کی نہرے ہیں خری کے بہرے عرف راجا میں تو ہے نا سجنا درجہ اس نے بولو نا سبحان اللہ رضا اخرا اسی سبحان اللہ میری گلجا لو بیاں شیر ربانی ردی اللہ <سؤال> خواہ لا لو جی جی ہوں پر بردماس تو میاں شیر ربانی اٹھنا ہے وہ سونے ایک پاس وہ قرآن پڑھ پڑ کے او مولوی جہاں رابطہ پردہ نہ ہونا جنابے والا بلانا وہ تینوں قرآن دیا پڑ کے گمراہ کر جانا ہے وہ جلیا تین ان سمجھ آ جبانی دیا سمجھ کی آدھا وہ تین بابے اپنے پیر صاحب شاہ رسول مار حربی رحمت اللہ آپ نے علم, علم, علم, علم حدیث پڑھے اباہر المدانی آپ نے علم الحدیث پڑیا ہے حضرت اللہ نے علم الحدیث پڑھا حضرت حضرت بن حدیث آمد بن محمد نے حضرت ابن احمد حدیث پڑھیا ہے حافظ ابن حجر پڑیا ہے نے نے حر پڑی حضرت حضرت محمد بن محمد بن مظفر حدیث پڑیات امام سرخی حضرت نے پڑھا ہے حضرت محمد ابن یوسفری حرکی بین, بین ابراہیم نے حضرت ابراہیم نے حضرت سلمیکوا کو پڑیا نے خود مدینے پردا نہ ہونابے والا نچد آخر ندیاں مدد کو شرک بن جاتا ہے تو ان کی گل بن جانا تیرو پیر بہو دا شیر کیوں نہیں یاد آنا پیر بہو فرما دے سیل سو یاد وہ پیرا کے او میرا بیڑا یڑ آئی وہرا دیا جیتے مخصنا پہ کر دیا چاری میری خبر لو چی جنا دے وہ سونا پیر بہو پلے لگتے کر کے ذرا اللہ. اللہ. قابو ہو کے میری گل سن وہ سنیا ذرا قابو ہو کے میری گل سن جدو رب دلیا در رب دے دربار در سوال کرنا ہے اور رب دینیا دے دی دربار دی سوال کرنا ہے تینوں مشرق آخ دیں بے مان آخ دے تو مشرک ہو گیا ہے وہ یار آدھا نہ نہ غیرت گیرت نہ ایمان ہو دین ہو نہ کفر کی مخالفت <سؤال> ہو ادب ہو اگر ایسا مسرک کر کے آنا پھر پیر بہو بھی مسرک بھر جائے گا اگر ایسا مسرک بھی, بھی مسرت بن جان گے یاد رکھ لو کدھر پیر بہو جائے گا اسا بھی ادھر تر جاؤں گے کدھر میاں شیر پانی جائے گا اسا بھی ادھر تر جاؤں گے پاک جیسا ہوئے گا اب بھی ادھر تر گے وہ سجنا درت وجوہ بولو نہ سبحان اللہ وہ مسلمان سنیا درا قابو ہو کے میری گل جرابے والا کوئی گفر کا فتوا لا سرک کا فتوا لا ڈٹ کے آخیا کر سانک آخ گا رب دلی بھی مسرت بن جان گے بابا فرید بھی مشرق بن جائے گا تین حدیث مبارک ہو سب پاپا تے میرے والی مبارک ہو bak baawar sheh o sajna idhar dekh idhar raho suno subhanallah o sajna جنابے والا نبی دائب مشرک ہو گئے نبی کاشتگار بنیا تو مشرک ہو گئے, گئے حدیث فلما دیکھ دیکھ کے سمجھا ناقیدہ اسے بے غیرت کو لنے لیا ایسا احمد رضا کو لنے لیا ایسا جلال السیوتی کو لیا ایسا شایخ عبدالحق محدث سیدیلوی کو لیا ایک یہ ناکیتہ بانال اللہ یا نہیں سمجھیا دربار رسالت بیچ بے کے سمجھیا اے میرا اولینو پہ جانے در دا اکرل بلو نا سبحان اللہ بس سو سمجھانی سامنے کوئی گل کرے جنابے والا قرآن دی فلاں دیکھ لے بزرگان کے عقیدے دے خلاف پا پیش کر دے، یاد رکھ لے بزرگ لوڑے لگنے نہیں تیرا بزرگ دمیاں محر علی تھی وجد و برزا غلام احمد قادی یا نید نال مناظرہ ہوں لگیا ہے بلہ کھانا کہے لگیا میں شادی دیا کھاوی چکھانی پانیاں میں زبان نال اجنابے والا تقریری مناظرہ نہیں کرنا میں تحریری مناظرہ کرنا ہے میں تحریری مناظرہ کرنا ہے آپ نے فرمایا میں نے قبول ہے ایک شرط ہے اپنا کاغذ اپنا کلم رکھتا اپنا کاغذ رکھ دے میں اپنا کلب کاغذ رکھ دا وہ اپنے قلم کاغذ کرے اپنے کلم کاغذ نشارہ گا اپنے ہاتھ نال نہیں چلانا ہے وہ جدو ای گل ہوئی ہے سب خدا دکر گیا نا وا مرزا گلام قادیانی کا مقابلے نہ آیا آ سکیا وہ کر سک چلا چلنا ساڈے پلے کی راسی میرے علی چلا ل آیا پر میں چلو ایس پتی نے آئی دھار دے بولو بچ کے آیا میرے نارے نارے نارے نارے را تاقی نی وہ سجنا دردوں سبحان اللہ بابی نہیں ہوں وہ چلے درخ وہ جا بابی نہ ہوئے وہ بابیا من والا نہ ہوئے وہ تو پکا ہی ملیس ہوتا ہے وہ تو پکا شیتان ہوتا ہے وہ تو پکا خبیس ہوتا ہے وہ سجنا تو جو سجنا سجنا ادھر ادھر ادھر پاس وہ ٹوگریزری گلان سن کے اپنے بزرگوں کا گیزا چھوڑ بیٹھنا ہے وہ کسم خدا کی کر کے آنا تیرا میرا فیدہ آم نہیں یہ میرے علی کی آیا ہے میرے علی کون سد کے جاؤں جب ملتے دال دوبارہ پھر گل بات چلیے ملتا آخلا ہے میں مناظرہ نہیں کرتا میں مناظرہ نہیں کر دا مباہلا کرنا وا تو لولا لگڑا لے کے آؤں لولا لگڑا لے کے آوا گا تو دعا کر دعا کرا گا دعا دولا لگڑا تدرست ہو گیا جھوٹا جدو میرے میرے علی نے سنیا اے بابا چلا لچا گیا آپ نے فرمایا اج لوے لگڑے اج مو ٹوٹے مار کے کر دیا ہے نا سونے گا جناب سمجھ آئی جی نہیں آئی بس ای موٹی جی گل سمجھا چاہتا میں گلو فلایا واسطے میں گلیا آخ دیتا گرجرے قرآن آئے تے یہ ساڑھے بزرگان نے بھی پڑیا درخوار دروازے تی منگنا صرف رب کے دروازے تھی منگنا ہے سونے دروازہ مکان ہو جا مکان ہوئی اللہ اللہ اللہ او اللہ او ربارے پھر پھر پھر تو منگا کرو اب مننے رب کے دروازے تو منگنا چاہیے رب دے دروازے تو منگنا چاہیے رب دے دروازے منگیا کرو اسا بھی مننے رب دے دروازے در در در تو منگیا کرو آ دے در منگنا چاہیے پر میں سنا دروازہ جکان ہوا دروازہ کہڑا ہے قدرت کی آواز آنکھ چاؤ وہ جی سا دروازہ لبنا ہوئے سجنگر رب نے فرمایو اگر ساڈا دروازہ لبنا ہو جائے اے دنیا دے اندر کئی نے مننا ہے کئی نی مننا, ہے کئی مننا پر جب جی میدان خدا دی کر کے آنا ہر پاسے تبزا دبزی کا آلم گا فٹو فٹو ہو رہی ہوئے گی ادو ربلا نوی خود جلو فرما سامنے جلوا فرما ہوا بغیر کیفیت بغیر کیفیت اشارہ کر کے بغیر کیفیت سامنے حاضر ہو سونے ادو ٹرک نہیں چلنی وہ جہاں جائے گا رب دربار والے رب فرمائے گا دفا ہو جاؤ وہ جتیاں کھانا گیا ہے اج ٹرک نہیں چلنی لکھ نبی دروازے دربار ساڈے نبی دمن کا انکار کروا لو اچھے پلے کی رہ گیا ہے میں رب بھی نہیں سنگا جن دیر تک سارا واسطہ بچ نہ ہو سب نظر خیر ادھر ویخنا سونے اگر گل ن جانگا گل ٹورتی جائے گی, گی, گی, گی میں تیرے سامنے ان دوسرے موت پاسیاں میںکیا وا کہ جی جامعے دیت دوسری گل سمجھا محمد محمد پکڑے <تصحن> تو توجہ ہے نا سجنہ او سبحان اللہ ادھر ویخنا ادھر ویخنا سجنا <تصحن> بارا لال کے پڑھو کلمہ شریف لا الہ اللہ, اللہ پھر پالو اچھی الا اللہ, اللہ دی ختم ہوئیے محمد امیم شروع ہو گئی, گئی اللہ دی ختم ہوئی محمد رب لال نے کلبے آدھے یار رکھا دنیا کہ آخری تسا جنابے والا اللہ نبی ہو رب لال ملا چھ دولیا اصا نہیں ملایا خود رب لال نے پورانے منی ملا چھیا شریف ملا چھیا رگ کر سونے درویش یہ درویش درویش وہ جس طریقے جلام کریم نے اپنے نبی کمر بنایا نے پہ دار اگر حفاظت کران اللہ بڑا رنگ بننا ہے سبحان اللہ بولو اللہ بولیا بولو محمد ایک بار پیارو نا موہم لفظ سونے گلوا نہ بڑا ہی میٹھا پر پیار ہو اپنے اندر ذرا چھاتری مارو کسے نال پیار ہوے ان کا نام بڑا میٹھا لگتا نام اللہ سارے حرف سیچے کلوتے ہوئے سارے ہرف سلوتے ہوئے سارے حرف سدے کلوتے ہوئے لفظے محمد وائے <سؤال> ہائے لفظے محمد ول وو سارے حرف چکے ہوئے ہیں ہائے ہائے سارے حرف چکے ہوئے ہیں اندر کسرا نہیں رکھیا شیر نہیں رکھی شیر کا منا ہوتا ہے تھلے ہونا رب دسیا ہر شان جتی ہے مدینے تاجدار کا نام محمد سارے حرف چکے چکے ہوئے اللہ دا حرف اللہ کا نام ہر ہرف سیتا ہے رب دس آئی ہے محمد بھیم کے پیش ہے خاج زبر ہے دوسری بھیم کے پیش ہے دال سکون در ایک پیش اکو جزم چار دسیا ہے نہ یار نا کسرا رکھا ہے نہ یار جی کسرا, کسرا نہیں رکھا جی یار ذات کو سونے جا بجے نعرے دیا گل سرال مدرو سلو سونے درویش جی محفل نے اپنی محفلوں دے اندر ندینے تاجدار نام کا نعرا بھی مارنے اللہ دعارا بھی مار رہے مدینے دے تاجدار نام کا نعرا بھی مار رہے ہیں صاحب احترام کے نام کا نعرا بھی مار رہے ہوا بھی مار اللہ خود آپ سرکار دعارا بھی مارے نعا مارنا چاہیے وہ بھی صحیح گل <سؤال> کرتے آخر نے نعرہ نہیں مارنا چاہیے وہ بھی صحیح گل کرتے ہے حضرت جبریل آئے نے سلام والے سنیا جی سنیا جدھر کی گلا پہ کرنا ہے وہ تینوں محلے کا بندہ تاجدار روکتے نے سی کام کرتے ویخنا تخا یہ دونیں گلان کی میں سی ہو گئی میں حضرت جبرائیل علیہ سر نے عرض کی رجپالا جی کروگا اتے تیرہ دکرے گا اگر رجانا درد میرا ہوئے گا تیرہ بھی ہوئے گا اگر کلوے دے اندر میرا ہوئے گا تیرہ بھی ہوئے گا اگر نماز اندر میرا ہوئے گا تیرا بھی ہوئے گا پر سونے جانور جنا ہو جدو کم ہو جدو چھری چلانی ہوئے نمین فروغ ہے میں رحمان بھی ہاں میں رحیم بھی ہاں میں بہار بھی ہاں میں جبان میرا نبی رحمت لال میرا نبی رحمت لیر چھری چلانا ہے میرا نام لیا جی اور میرے یار کا نام نہ لیا جی وہ جڑے آخر جتر نبی دیر نام کا نارا نہیں بجنا صحیح گل ایمان مارتے ایمان شوا کر, کر, خبردار, خبردار, مار کر دے رب دبی کا فرمان بزرگ دیا گلا سنا کے ایمان سا کر چھوڑ دے नारा रे सलाम नारे तक की नारे हैदरी हजरत आला मा वाला बाबा पीर सैयद बरा وہ سجنا در قسم خدا کرنا نعرے لگتے رہے اج کل رہ کوارے فوکے رہے تیر پتا نہیں میرے اصلا اپنے نعرے مار مار کے دست تو دست دریا چھوڑے میں گوڑے دڑا دیے ہم یاد نہیں ہے ابن دیرید ورگا نعرا مارتا سی دے دے دے بندہ بڑا گنا گار بڑا گناگار جدو مریا ہے خواب دیکھا گیا ہے جنتر پھر خواب دیکھنے والے نے پوچھا ہے جتنے پہنچیا ہے جگ ہوئی جنگ جگ ہوئیے نبی جنگ جگ ہوئیے رب العالمین نے مسلمانوں فدا دا فرمائی جل میں سنی ہے میرے جوش آیا میں روٹی چی دیا کے سنو تو آگے توجہ ہے سجنہ زرزو لفظ محمد گفتگو کر رہا رب نے سارا حرکت دیتی پیش بھی دتی زبر بھی دادی دتی سکون بھی ہے رب نے یار نام دال ان سکون رکھ کے دسیا اگر سکون ملنا یار چپل نہ بڑا میٹھا ہے نہ بڑا میٹھا بڑا میٹھا ہے گل سن بڑا سواد آئے گا نام بڑا میٹھا ہے ساڑی نبی دا نام بولو بڑا دلیل پیش کرا دلیل پیش کرا بندہ مٹھی شہ کھاوے مٹھی شہ کاوے لب لما نال چھپ لے لب لما نال چھپلے ن بندہ میٹھی شہ کھاوے بندہ کھاوے چمڑے چمڑے نے جلیبیاں کھاوے چمڑے بولو بولو محمد کنے واری لبا ن چمڑے نے دو بار میٹھا جو ہو سونے بڑے پیار کی خدا کر کے ایمان دیا کدیاں کھل جان گیا کئی لوگ ساڈے چراج کرتے رب کا نام نہیں چومتے نبی کا نام کیوں چمد نام نام نہ نام نام ہے اللہ لب نہیں محمد دو لب رب یار پیار رب چپنا بیارجو ایسنے دردان سونے ادھر ویخنا سجو نیلو نا تو بڑا میٹھا ہے سڑ کا لگا لگتا ہے سالت مار سڑا لگتا ہے سن بڑا لگتا ہے یہ درویش میں نو پورا مزید رب کریم سجنا درفیو یہ گل اگے کرو پا گل کر مولوی بھی پڑھے ہر پیچھے نماز نماز ہونی مولوی صاحب اصل قرآن پیچھے پڑنی میرا قرآن پیچھے پڑھنی چلے امام قرآن ہوئے اگر لگی ہوئے چلیا جی کد لگ جائے قرآن پڑیا جائے پیچھے نماز نہیں پڑنا ہے کتنے دل <سؤال> کی گستا کدھ لگ جائے سال دام بولو نا سہان میں کو سنے بزرگوں کو کو سنے جدو ہندوستان, ہندوستان ویستشن, پانی پلاستے آدھے سن جنابے والا مسلمان بھی پانی پلا سن ہندو بھی بانی پلا سن مسلمان کی بالٹی اتنے لکھا ہوتا مسلمان پانی ہندو پانی ویچن واسطے آیا اتنے لکھا مسلمان پانی آواز لسلمان پانی مسلمان پانی دوسرا آخر ہندو پانی ہندو پانی ہندو پانی بزرگ ہندوٹی سی پیسمان کی بالٹی ہندو نہیں پیند ہندو کی بالٹی ہے مسلمان نہیں پیندا سمجھا جائے ہندو کی بالٹی ہے مسلمان نہیں پیتا مسلمان کی بالٹی ہندو نہیں پیندا حالانکہ پانی کے دونوں بالٹیاں اندر پچھو اکو خوب آیا سکھا ایجنا پی والا ہندو بھی پانی لے کے آیا مسلمان بھی پانی کے با آیا حالانکہ پچھو ایک آیا ہندو مسلمان کی پارٹی کو پانی بینا گوارا نہیں کر لو مسلمان ہندو کی پارٹی کو پانی بھی نہ گوارا نہیں کر لو حالانکہ خو ایک پر جانا پارٹی منہ بدل گیا ہے مسلمان وہ پہ خوب پارٹی کا منہ بدل جائے ہندو کی پارٹی پانی بینا گوارا نکلنا جڑا نبی کا گلاب سنی ہوئے منہ کی پالٹی بدل جائے کبھی سننا میں گل کر رہا سب مدیری تاجدار دا نام بڑا میٹھا ہے یہی گل سمجھا رہا آخر سڑا توڑا لگتا ہے خورانے مزید جو پڑھ کے سمجھا رہا تھا دس رہا تھا وہ سجنا وہ سونے رب فرماتا ہے دھو ہے ہے ہے قابو ہو کے ذرا گل سنیا جی قابو ہو کے گل سنیا جی جڑا دھد ہے اے بڑا ہے اے بڑا مزے ہے وہ سونے جدو مرض لگ جائے ملری دارے والا شاید ادھر دزے دار پر بڑا کورڑا لگتا ہے وہ سجنا جب جسم نو بخار ہو جائے ادو مزے دار دوڑا لگتا دا ہے جل بخار ہو جائے یاد رکھ لے جسم ملیریا ہو جاوے دبائی جی شاہ صاحب شملا کو لینی پہ وہ جدو دل کو ملری ہو جاوے پھر دوائی بریلی کو لے پ خدا نکر کیا دماغ خراب ہو گیا دنیا خدی اگریل کے دروازے جا گے آلہ بھر جا گے ترقی پا جا گے خیر پا جا گے آخلا جلیا دربارے دربار نگاہ کر کے کتیا انسان بنا چڑا ہے وہ سونے تو ہے ادھر بولو سوال ادھر ویخنا سجنا کلیا بیک روئے گا گا ایڈی وجنا جیسا کسرا فتح ہوا ہے فرا ہوا کا ڈیر لگا ہو مالے ڈھیر لگیا ہوا نبی کا گلام تارا دے رہا ہے ادھی رو تدی رو تڑکایا ہے جی کھڑکا ہویا نبی کا گلاب چند پارا دن والا اٹھا ہے اگوان والا نارا میں قتل تاج وہیمت جمع کرایا وہ جنہ کے کول پیروں جتیاں نہیں سنا سرا کے پٹیاں پاٹیاں پاٹیاں پگاؤں گیا میرے محمد کی نگاہ करोड़ का किया है अपने पैर से रखिया है अपने पैर से रखा है अपने पैर से रखा है झूटा मार के सत्या है। نبی اللہ شریفری گڑیا پاگل ہو جانا خیر گل نبی نہ کروں سلیمان تو جو ہے اللہ وے لفظ محمد ویکو لگتا ہے جنابر نے جان ایک گل سنا نہیں بلکہ اکاخا سارا نہ بھی ابل بھی ہے نبی نبی اول بھی ہے میں تاخنا پرکار کوئی نہ رکھے جنابی والے کاغذ پر ڈنڈا آ گیا درمیان دوسرے ڈنڈے گول خط کھچا جدو گول خت کھچنا نہ تو دائرہ وہ آئرا وہ دائرہ جدو آج پہلا ڈنڈا ہے وہ چکو ان کے تھلے نقتا بنیا ہوتا ہے کیا بنیا ہوتا ہے ایک سچی دسیا جی بنانے اخبار اتبار پہلا ہوں یا مرکز دائرہ پہلا, ہوندا یا مرکزے دائرہ پہلا ہوندا؟ گول تیرا پہلا ہوں یا نختہ پہلا ہوندا ہے وہ سونے نرنا پہلے ہے گولشتہ یاد رہے گول گتیرا ہے وہ جا مرگ جی تائرہ ہوئے وہ وجود کے اعتبار ہوتا ہے آئے دائرہ دائرہ دائرہ ایک مرکلے دائرہ ہوندا ہے اتبار میرا کائنات دا مرکز جو ہوا مریا پہ مجھے سارا کل مکا درخ محمد, محمد رسویا نام نام رات نو کوئی آئے فصل چرا جانے اپنے کٹے بچے لے کے آئے زمین دی زمین صاف کر جانا ہے آپ نے بڑے بڑے, بڑے بندیا نو بہارے رکھیا۔ سویر رویے پارے دار ستے سے ستے رہتے ہیں پھر لا کے زمین خالی کر جانا ہے زمین خالی کر جانا ہے خاجا سلواؤن تو سی نے فرمایا اج رات میں پیرا دن آپ رہے سلام آئے آپ کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کون کون اگو جواب ملنا ہے تینو بندہ سی آخلا محامو د محمد نے بجایا خدا محمد محمدو محمد نہ آیا ہے آپ بٹ کھا کے زمین تے ڈگ پئے آپ نے فرمایا کہ محمد ہے پھر چراوت فصلہ بھی تیریانے سلبار میں تیرا ہے آپ نے فرمایا جو محمد ہے او محمد ہے مر محمد سی سامنے ری اللہ تعالیٰ بیان بارگاہ قبول منظور فرماوے ہدایت کا سامان بناو یار